ان الحمد للّہ وسلام علیٰ رسول الله و علیٰ علیہ وصحب اجمعین اماں بادف اعودب من شیف الرجیم یا بنی اِسرا عیلدرو نعمتی الطی العامۃ و علیکم و بیعہدی اوف اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو نعمت میں نے انعام کی تم پر اور پورا کرو تم میرے عہد کو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو اور مجھ ہی سے ڈرو تم کل بنی اسرائیل کے حوالے سے عمومی تعارف پیش کیا گیا تھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا لقب ہے اور ان کے بارہ بیٹے ان بارہ بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تقریباً ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام کی اولاد سے جتنے نبی آئے سوائے ایک کے سب کے سب بنو اسحاق سے آئے یعقوب علیہ السلاط و کی اولاد سے آئے ان میں تبری کے مطابق پہلے نبی یوسف علیہ السلام ہیں اور آخری نبی بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلات وسلام ہیں اور یہ نبیوں کی کثرت انہی سے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑا موضوع بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے اندر کیا کیا غلطیاں پیدا ہوئیں ان کے علماء نے کیا کردار ادا کیا عوام نے کیا رویے اختیار کیے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور کتابوں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کتنی تحریفیں کیں کتنی تعویلیں کیں کیا کچھ انہوں نے اللہ کی شریعت کے خلاف کیا کتنی بغاوتیں کتنی نافرمانیاں معصیتیں اللہ کے نبیوں کا قتل شریعتوں کا کے ساتھ مذاق کرنا تبدیل کرنا مقابلے میں اللہ کی شریعت اور احکام کے مقابلے میں اپنے نظام ودا کرنا تو یہ جو ان کی عادات بد تھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بکثرت ان کو بیان کیا ہے اس کا مقصد کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام مقصود ہے کہ جو رویے بنی اسرائیل نے اختیار کیے آپ نے وہ رویے اختیار نہیں کرنے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی انعامات کیے تھے اور آخری امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس امت کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا تکمیل شریعت کے اعزاز کے ساتھ مبعوث ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے اللہ اکبر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے لقد من اللہین اس ہی ہم رسولا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی دے کر ان پر بہت بڑا اللہ نے احسان کیا ہے تو انعامات اس امت پر بھی ہیں پھر قرآن مجید تمام پہلی کتابوں کی ناسک کتاب ہے کتنا بڑا انعام ہے سب سے اعلیٰ کتاب ہے کتنا بڑا انعام ہے محفوظ کتاب ہے قیامت تک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور کبھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی یا خرابی پیدا نہیں ہو سکی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ نبھایا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے اس کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے جو پورا کر رہا ہے یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر تو گویا کہ پھر اس امت کی کثرت کا ہونا باقی امتیں جو ہیں اس کے مقابلے میں بہت معمولی بہت چھوٹی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا تو یہ بڑے بڑے انعامات ہیں جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جس طرح بنی اسرائیل کو انعامات دیے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انعامات دیے اور اب اللہ تعالی جہاں ان کا تذکرہ انعامات کا کر رہا ہے یہ اس دعوت کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز شامل ہے کہ ہم ہم کو بھی ان انعامات کا تذکرہ کرنا چاہیے ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اور پھر ایک قوم کو اللہ نعمت زیادہ دے اس کا انکار زیادہ ہو ہاں اور اس کے اندر بہاوت اور معصیت بڑھ جائے تو انعامات کی کثرت کے بعد قوم کا رویہ اختلاف کا بہاوت کا معصیت کا یہ اللہ تعالی کی بڑی پکڑ کا باعث بنتی ہے یہ چیز اللہ کے غصے کو زیادہ بڑھکاتی ہے یہ چیز اس کے اندر یہ دعوت ہے اس امت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے تم پر بھی چونکہ انعامات ہیں اب تم نے وہ رویے اختیار نہیں کرنے اب اس سے اللہ کا غصہ اور بڑھے گا دیکھیں نا یہ تو آخری امت ہے اگر اس امت کے اندر معصیت ہوگی بغاوت ہوگی پہلی امتوں کے بعد تو امتیں آتی رہیں بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اب یہ تو آخری امت ہے اس کے بعد تو قیامت ہے اگر اس امت کے اندر بغاوت آئے گی معصیت آئے گی اور نافرمانیاں ہوں گی بنی اسرائیل کی طرح یہ پہلی قوموں کی طرح ان کے رویے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر زیادہ بھڑکے گا تو جب اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے تذکرے کر رہے ہیں اور ان کی معصیتوں غلطیوں کا تذکرے فرما رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس امت کو دعوت بھی دی جا رہی ہے تربیت کی جا رہی ہے اصلاح کی جا رہی ہے ان کو متنوع کیا جا رہا ہے فرمایا یا بنی اسرائیر انعمت کم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو یہ نعمت واحد استعمالوں لیکن یہ بطور جنس یہاں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد سب نعمتیں ہیں بہت ساری نعمتیں اگلے رکوع کے اندر ان نعمتوں کے تذکرے موجود ہیں آگے بہت سارے پھر قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر انعامات کے تذکرے موجود ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی نعمت کی ہے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو اپنے رویے درست کرو واؤفو بیاہ دی اوفے بیاہ کم فرمایا تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اللہ تعالی نے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ عہد کیے ان کے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عہد کیے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر موجود ہے وَلَقَدَ خَدَ اللَّهُ بنی اسرائیل و بآسنا اس نئے عشرہ نقیبہ بقال اللہ عںّی معقم لقم تو مسلاتہ و آتعی تو مزک و آمن تم بے رسولی و ازر تمہ اللہ قرضن حسنا لو الم کم سی آت ولا اُد خل الََقم جناتن تجریم تحت انہار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا اور ان کے بارہ نگران نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں گا میں تمہاری مدد کروں گا لیکن تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں کیا لین اقم تو نماز قائم کرو گے عطعی تو مجکتہ ادا کرو گے وہ آمن تم بے میرے سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے و تو ان کی ان کی عزت افزائی کرو گے وہ اخرص اللہ قرض حسنا اللہ کو قرض حسنا دوگے یہ یہ یہ کام تم نے کرنے لاؤ کفر عن عن تو کم میں تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا بلاعد خلّم جنعتن تجری منتاہت حل انہار جنتوں میں تمہیں داخل کر دوں گا جن کے نیچے رہرے رہ جاری ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا بنی اسرائیل سے سورہ معیدہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے جہاں ان کو حکم دیا گیا تھا نماز پڑھنے کا زکات ادا کرنے کا وہاں یہ بھی ان کے ساتھ عہد تھا کہ تم نے میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے ان رسولوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل تھا سب نبیوں پر ایمان لانا شامل تھا تو ان کو یہ بات کہی گئی تھی اور پھر اس کے عوض یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم اپنا یہ عہد پورا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ تم جنتوں میں داخل کرے گا یہ اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا اگر تم اس کو پورا کرو گے ہاں جی تو اس وقت بھی عہد تھا آج بھی عہد ہے اس کا مطلب اس میں دعوت ہے اس میں دعوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ یہ تمہارے بڑے عہد کر چکے تھے اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ طے کر چکے تھے اب تم کیوں انکار کر رہے ہو اس بات سے کیوں حسد کر رہے ہو اس نبی کے ساتھ اس کی نبوت کے انکار کی کیا بنیاد ہے تمہارے پاس اللہ پر تو عہد یاد کروایا جا رہا ہے ان کو ہاں جی جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اس کے علاوہ بھی عہد موجود ہے اس کا یعنی سور عل عمران کے اندر یہ عہد موجود ہے وحد اخذ اللہ می ثاکَََََََََ نبی نہ لما آتعیۃ کتاب و حکمََ ثم جا کم رسول مصدق المََ ماکم لط و منب ہی و لطن سرا کالا اقرر تم واختم الدالم عصری قالو اقرنا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا یہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی آئے اور ان سب نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ظاہر ہے جب نبیوں کا عہد ہے وہ امتوں کا بھی عہد ہوتا ہے سب اس عہد کے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ اس عہد کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا وعدہ لیا تھا کہ ایک میرا رسول آئے گا ہاں جی ایک رسول دنیا سے جائے گا اس کے بعد دوسرا رسول آئے گا پھر سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے تو بعض تو اس تفسیر میں ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کے آنے کی تفسیر کرتے اور اکثر وہ ہیں معصور تفاصیر میں بیان کرنے والے جنہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد ہے جو اللہ نے سب نبیوں سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو سب نے آپ آخری نبی پر ایمان لانا ہے ان کی شریعت کو قبول کرنا ہے ان کے ان کی مدد کرنی ہے تو سب نے یہ وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلا رہا ہے یہ وعدہ یاد دلا کر ان کو بتا رہا ہے کہ آج تم کس بنیاد پر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو حالانکہ تمہارے بڑے عام لوگ بھی پوری بنی اسرائیل قوم تمہارے سب نبی اس بات کا عہد کر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے ایمان لائیں گے تو تم کس بنیاد پر انکار کر رہے ہو حسد کر رہے ہو اختلاف کر رہے ہو تو اس اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ اکبر ہاں جی اوفے بے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور وہ کیا وعدہ ہے ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اللہؤفر الن کم سیاۃ کم ولا ادخلّم جنتِ تجریم انتہا کے انہار جنت میں داخل کروں گا لیکن لیکن یہ سب کچھ مشروط ہے وعدہ پورا کرنا مشروط ہے کس بات پر اس بات پر کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو گے تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اللہ کے نبی کی کتاب کو سچی کتاب تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے پہلے گناہ معاف کر دے گا پھر تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس آیت سے یہ معنی واضح ہے کہ جو شخص آج نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے آپ کو یہودی کہلوا کے نصرانی کہلا کے عیسا علیہ السلاۃ وسلام سے اپنا تعلق پختہ بیان کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی شریعت سے اپنا پختہ تعلق بیان کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے غلطیوں کو معاف کرے گا اور مجھے آج بھی اس مذہب پر قائم رہنے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے نہیں مل سکتی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے اس دور میں کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی نہ موسٰ علیہ السلام کی نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ ان کی شریعت چلے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر ایمان لائے گا عمل کرے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے اور اسی کو جنت ملے گی اور اس کے علاوہ کوئی جنت کا دعوے دار نہیں اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو جھوٹا کرتا ہے اللہ اکبر و فرہبون اور مجھ ہی سے ڈرو تم مجھ ہی سے ڈرو تم ہاں؟ وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے ہاں؟ تمہارے بڑوں پر عذاب آئے ان کو خنزیر بنایا گیا بندر بنایا گیا شکلیں ان کی مسح کی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی پکڑ ان کے اوپر آتی رہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں ان کا قول ہے یا فرحبون کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ان کو کہ جیسے تمہارے پہلے لوگوں کے انکار کی وجہ سے ان کی شکلیں مسح ہو گئیں ان کو بندر خنزیر بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے تو آج اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہو تو بچ جاؤ اس بات سے کہ تمہاری شکلیں بھی مسخ ہو جائیں بچ جاؤ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے و آبن بمان ذل تو مصدقل معاکم ولا تکن اولا کافرمب ولا تشترو بیاتی سمن ان کلیلہ و عیا اور ایمان لاؤ بما ان اس چیز پر جو میں نے نازل کی مصدقن وہ تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہے ولا تکون ابلا کافرن اور نہ بن جاؤ تم پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ ولا تشترو اور نہ خریدو بے آیاتی میری آیات کے بدلے سمن کلیلہ تھوڑی سی قیمت و اور مجھی سے فتقون ڈرو تم ہاں جی و عام نو انزل تو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی کیا مطلب اس سے کیا مراد ہے قرآن مجید اس سے مراد ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا مصد کلاکم جو قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کی بنی اسرائیل کے پاس کون کون سی کتابیں تھیں تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نادل ہوئی زبور تھی جو داود علیہ السلام پر نادل ہوئی انجیل تھی جو عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام پر نادل ہوئی تو یہ ساری پہلی کتابیں قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن کو قرآن ان کو ان تمام کتابوں کو سچی کتابیں منزل من اللہ بیان کرتا ہے تصدیق کرتا ہے تو قرآن کا تصدیق کرنا یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ جس رب نے جس رب نے تورات نہ دل کی جس رب نے زبور اور انجیل نہ دل کی اسی رب نے قرآن مجید کو نہ دل کیا یہ قرآن ان کو جھٹلا نہیں رہا بلکہ ان کی تصدیق کر رہا ہے فرمایا اس قرآن کا تصدیق کرنا یہودیوں بنی اسرائیل کے لوگوں قرآن کا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنا قرآن پر ایمان لانے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑا جواز ہے یہ لکھ لو یہ جملہ بہت اہم ہے بھائی بہت اہم ہے جو میں یہ بول رہا ہوں اس کو میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح لکھ لیا کریں بما انزل تو مصدقہ معکم۔ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا مراد قرآن مصدق قلعہ معقم جو قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں تورا زبور انجیل یہ کتابیں آج آج ان تمام کتابوں کو جمع کر کے ان کا نام بائبل رکھ دیا گیا ہے بائبل رکھ دیا گیا ہے اس بائبل کے دو بڑے حصے ہیں ایک عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید عہد نامہ قدیم جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہاں جی ٹیسٹامنٹ یا عہد نامہ قدیم اس کے اندر تورات اور زبور دونوں کو شامل کیا گیا ہے اور عہد نامہ جدید جو چار انجیلیں ہیں ہاں جی متی یوہنا لوکاس مرکس یہ چار انجیلیں ہیں ان کو مجموعے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ تو بائبل میں ان دونوں کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یہ سب کو ملا کر بائبل کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالی اب ان تمام کتابوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے کسی کو جھٹلا تو نہیں رہا ہے. سب نبیوں کی تصدیق یہ نبی کر رہے ہیں سب کتابوں کی تصدیق یہ قرآن کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے ہدایت کا ایک ہی سلسلہ ہے تصدیق کرنا اب یہ دعوت ہے کہ تم یہ اس پر ایمان لاؤ اور پھر سبحان اللہ اس میں اصل میں دعوت کیا ہے دعوت ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ اس نبی پر ایمان لاؤ ہیں جو یہ شریعت لے کے آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ کہ اللہ جس طرح یہ کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے تو وہ کہ تمہاری کتاب میں ان کی خوشخبری نبی اور نبی کی کتاب کی خوشخبریاں دے رہے ہیں تو پھر تم ان پر ایمان لے آؤ انکار نہ کرو انکار فنا فرمایا ولا اولا کافر تم پہلے کافر نہ بنو پہلے انکار کرنے والے نہ بنو کیا مطلب حالانکہ پہلا انکار تو مشرق مشرقی نے مکہ نے کیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت مکہ میں ہوئی قرآن اترنا مکہ میں شروع ہوا انکار سب سے پہلے مکے والوں نے مشرقی نے مکہ نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں بلا تک ابلا کافرمبی کہ تم پہلے کافر نہ بنو کیا مطلب مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی تمہیں تو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ نبی سچے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں یارفونا رفونا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا ان کی کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا تھا بیان کر دیا گیا تھا تورات میں واضح کر دیا گیا تھا انجیل میں واضح کر دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے یہ بات پہلے سے موجود تھی اور یہ لوگ سارے یہودی بنی اسرائیل اس بات کو جانتے تھے فرمایا اب جانتے ہوئے اس کا انکار کرنا گویا کے پہلا انکار ہے اگر مشرقین مکہ نے انکار کیا ان کو تو علم نہیں تھا وہ تو جاہل تھے ان کے پاس تو پہلے کتاب شریعت تھی ہی نہیں وہ نبوت رسالت کو جانتے ہی نہیں تھے اگر انہوں نے انکار کیا تو جہالت سے انکار کیا اور تم نے انکار کیا تو علم ہوتے ہوئے انکار کیا تو علم ہوتے ہوئے انکار, ہوتے ہوئے انکار کرنا گویا کہ یہ پہلا انکار ہے زیادہ بڑا انکار ہے یہ یہ مطلب ہے اس کا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو یعنی تم تمہارے پاس علم ہے تمہاری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے اب تمہارا انکار جو ہے وہ بہت بڑا انکار ہے اور پہلا انکار ہے پہلے نمبر کا انکار ہے ولا تشترو آیاتی سمن خلیلا اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو نہ کرو یہ بنی اسرائیل کے علماء کا کردار بیان ہو رہا ہے اچھا علماء کی وجہ سے جو ان کے رویے ہوتے ہیں تو پھر باقی ساری قوم کے بھی وہی رویے ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی حق کو چھپا لینا حق کو تبدیل کرنا اس کا تذکرہ بعد میں بھی آ رہا ہے یہ مسلسل آگے یہ بیان ہو رہی ہیں یہ چیزیں تو فرمایا کہ دنیا کی ایسی طلب تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ دنیاوی خرض سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے ہو اپنے مفادات کے مطابق اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دیتے ہو بہت تھوڑا دنیا کا مال لیتے ہوئے اتنی بڑی اللہ کی شریعت اور اتنے عظیم رب کے حکم کو تبدیل کر دینا یہ تمہارا رویہ اللہ اکبر یہ لوگ دنیاوی غرض سے دنیا کے مفادات کے لیے انکار کر دیتے تھے اور ان کی وجاہتیں جو انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا اگر وہ مان لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو شریعت کو کتاب کو قرآن کو تو گویا کہ جو انہوں نے پہلے بنا رکھا تھا اس کا نقصان ہوگا ان کی چدراہٹیں ختم ان ان کا جو اپنے سسٹم بنائے ہوئے تھے وہ ختم تو ان ظالموں نے دنیاوی اغراض کی وجہ سے یہ کام کیا یا تو مراد مطلق یہ ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی عادت بد بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے مفادات کے لیے یہ چھوڑ دیتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں حلال حرام کا ضابطہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے لیکن یہودیوں کی گندی عادت یہ بن گئی تھی کہ اپنی خواہش نفس کو یہ چھوڑ نہیں سکتے تھے یہ معمولی معمولی فائدے کو ترک نہیں کر سکتے تھے اس کے عوض وہ اللہ کی کتاب کو بدل دیتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتے اس پر عمل ترک کر دیتے ہاں جی؟ اس کو چھپا لیتے یہ ان کے علماء کا بھی رویہ تھا اور علماء کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل کا یہ رویہ بن گیا تھا اللہ اکبر یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر رہے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بری عادت بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر گویا کہ ان کو ان کی دنیا میں وہ عزت نہیں رہتی دنیا کا وہ مفاد متاثر ہوتا ہے تو دنیا کے مفاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ حق کو چھوڑتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یعنی اس کی تفسیر کی ہے بات تو یہود کی ہو رہی ہے بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی رویے ایسے ہیں بہت سارے مسلمانوں کے علماء نے یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے ہمارے باقی ہمارے سیاستدانوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانیں گے تو کیا ہوگا سود چھوڑنا پڑے گا حرام کاروبار ختم کرنا پڑیں گے ہمارے مفادات کے اوپر زد پڑیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر ہماری تجارتیں نہیں ہو سکیں گی ہمارا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ کہہ کر اللہ کی شریعت کا انکار اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار ہیں جی یہ مسلمانوں میں بھی رویے بنے ہوئے ہیں پھر مولوی حضرات پیسے لے کر فتوی دے دینا پتہ ہے کہ غلط بات کر رہا ہوں لیکن دنیا کے اغراض دنیا کے مفاد دنیا کی شہرت دنیا کی عزت اس کے لیے علماء بھی ان کے یہ کام کرتے تھے اور عوام بھی کرتے تھے کاروباری لوگ بھی کرتے تھے ہمارے ہاں بھی علماء اس قسم کے فتوے دیتے ہیں ہاں جی اسی طریقے سے سیاسی لیڈر یہ رویے رکھتے ہیں حکومتوں حکومتیں یہ رویہ رکھتی ہیں پھر عام لوگ کاروباری حضرات دوسرے تیسرے وہ دنیا کے مفادات کے لیے اللہ کی شریعت کا انکار اس کے اندر تاویلیں کرنا توڑ موڑ کرنا جی یہ یہ رویے بن جاتے ہیں جب اللہ کا خوف نہ رہے اللہ کا تقوع نہ رہے اور دنیا کی غرض دنیا کا مفاد بہت بڑھ جائے دنیا کے مفاد پر زد پڑے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کا حکم قبول کرنے کی وجہ سے تو یہ رویے بن جاتے ہیں قوموں کے بنی اسرائیل کا رویہ بھی یہی تھا ان کا خاص کا بھی عوام کا بھی آج مسلمانوں کے خاص کا بھی اور عوام کا بھی یہ رویہ بنا ہوا بھائی اگر اسلامی قانون پاکستان میں قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حدیں پاکستان کے اندر نافذ ہو جائیں ہیں جی چور کے ہاتھ کاٹنے کا بالکل یہ قانون آ جائے زانی کو سنگسار کرنے کی حد یہاں قائم کر دی جائے سود کو حرام کر کے اس کو ملک سے ختم کر دیا جائے تو پھر کیا خیال ہے تیار ہیں اس کے لیے یہ سیاسی لیڈر یہ سارے پارلیمنٹ کے ممبران اور عوام یہ بڑے بڑے اونچی اونچی تجارتیں کرنے والے کیا تیار ہیں ویسے وہ کہیں گے اسلام سے بڑی محبت ہے جی اسلام سے بڑی محبت ہے یہودیوں کو اپنے نبی سے بڑی محبت تھی اپنی کتاب شریعت سے بڑی محبت تھی یہ جعلی محبتیں وہ بھی پیش کرتے تھے لیکن دنیاوی مفادات کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑتے تھے اللہ کی شریعت کا انکار کرتے تھے یہی رویے آج مسلمانوں کے ہیں کسی ایم این اے کو پوچھ لو وزیر سے لے کر سب سے پوچھو دین سے بڑی محبت ہے ان کو مر مٹنے کی تیار کے لیے تیار ہے قرآن پر جان دینے کے لیے رسول سے اتنا عشق ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جب ان کے مفادات کے اوپر زد پڑے گی پھر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں معمولی معمولی دنیا کی اغراض کے لیے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیں اللہ اکبر بیا یا فتح اور مجھ ہی سے ڈرو تم یہ رویے کب بنتے ہیں قوموں کے اندر یہ خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کا تقوا نہیں رہتا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جواب دہی کا احساس یہ چیزیں جب باقی نہیں رہتیں تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈر کے اپنے رویے درست کرو میرے اس نبی کو مان لو ہیں اور میری کتاب شریعت کو مان لو اور اپنی دنیا کے لیے اور پھر اپنی وجاہتوں کو قائم رکھنے کے لیے انکار کے رویے ترک کر دو یہ خطاب تو ہے بنی اسرائیل کو لیکن دعوت آج سب مسلمانوں کو بھی ہے کہ اپنے رویے درست کرو اگر تم تھوڑا بہت دنیا کا فائدہ ہے, کل بتاؤ دنیا قلیل اگر یہ سود کی چند کوڑیاں تمہیں مل جاتی ہیں اور یہ قرضے پاکستان کے باہر سے تمہیں مل جاتے ہیں اس باطل نظام کو پاکستان میں قائم رکھنے کی وجہ سے ملک تمہاری مدد کرتے ہیں یہ سود خور ملک سودی نظام سرمایہ دارانہ بنانے اور چلانے والے ملک اگر تمہاری مالی مدد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تم اللہ کی شریعت کو اللہ کے نظام کو چھوڑتے ہو تو یہ بہت معمولی قیمت ہے قل متا دنیا کلید بہت تھوڑی قیمت ہے جس کے اوپر تم راضی ہو گئے ہو اگر تمہارا ایمان ہے تو اپنے رویے درست کرو اور رویے درست کب ہوں گے جب اللہ کا تقوا تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا جی اصل مسئلہ یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس باقی نہیں رہ گیا اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ولاسلحقہ بل بات لے و الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا ان تم بِالْبَاطِلِ ولا تل بس اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ سچ کو جھوٹ کے ساتھ و الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ تم حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو جو بات پہلے کہی گئی ہے اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے بلا تل بحق بل حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ و تکتم الحق یعنی کیا مطلب بلا تکتم الحق نہ چھپاؤ حق کو ہاں جی کیا مطلب ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانا حق وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے وہی کے ذریعے آیا ہے اللہ کی کتابوں میں آیا ہے ہاں جی اللہ کی کتاب میں جو نادل ہوا تھا وہ حق تھا اسی کے اندر ہیں اسی کے اندر یہ بھی نادل ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تورات میں نادل ہوا تھا انجیل میں نادل ہوا تھا ہاں جی اور یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی تھیں تو ان ظالموں نے اس کا انکار کر دیا جی اور اپنی ایسی ایسی تعویلیں کی انکار کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ایسے ایسے اصول وضع کر لیے ہاں اور ان چیزوں کا اور وہ خانہ ساز جو مذاہب انہوں نے بنا لیے جو اصول شریعت کے انہوں نے ترتیب دے لیے اس کے اس کی بنیاد پر انکار کرتے جا رہے ہیں تو اس اس کی اس انکار کا اصل باعث کیا ہے کہ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا حق وہ ہے جو شریعت میں آسمان سے آیا اور جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ شامل کیا وہ باطل ہے جب انہوں نے اپنی چیزیں اپنے بنائے ہوئے اصول ضابطے یہ اللہ کی شریعت میں شامل کر کے اس کے تابع اللہ کی شریعت کو بنا کے اس پر عمل کرنے اور ایک نظام ودا کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ یہی تھا کہ حق اور باطل گڈ بڈ ہو گئے حق کی پہچان ہی ختم ہو گئی ظاہر ہے جب حق اور باطل سچ اور جھوٹ ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو نقصان تو حق کا ہوگا باطل کا تو کوئی نقصان نہیں باطل کو حق کے ساتھ ملاؤ हाँ? حق آپ کھڑے اور کھوٹے دونوں کو اکٹھا کرو تو کیا نتیجہ نکلے گا نقصان کس کا ہوگا جو کھری چیز ہے اس کا نقصان ہو جائے گا سونا اور کھوٹا دونوں کو اکٹھا کرو نقصان کس کا ہوگا صحیح جو کھڑا ہے اس کا نقصان ہوگا کھوٹا تو ہے ہی کھوٹا اس کا نقصان کیا ہے تو ان ظالموں نے اپنے اصول بنائے اپنے یہودیوں نے اپنے نظام وضع کیے اللہ تعالی کے آئے ہوئے حق کو اس کے تابع کر کے ایک پورا نظام بنا کے اور بظاہر کہنے کو دیکھو جی ہم شریعت کو مانتے ہم کتاب اللہ کو مانتے یہ بھی ساتھ ساتھ شامل رکھا اور پھر ایک ایسا ڈھانچہ اللہ کی شریعت کا بنا لیا جو ان کا اپنی طرف سے تھا یہ خانہ ساز قسم کے مذاہب انہوں نے بنا لیے اب یہودیت وہ دین تو نہیں ہے نا جو آسمان سے آیا تو رات وہ کتاب تو نہیں ہے نا جو آسمان سے آئی اس میں بہت کچھ انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لیا ایک پورا مذہب انہوں نے بنا لیا اور جو اصل حق ہے اس کو چھپا لیا جی اب اس کو جو اپنا بنایا ہوا ہے اس میں اس میں اللہ تعالی کی کتاب کا بھی کچھ حصہ شامل کر کے اپنے طریقے سے اس کو, اس کو وضع کر کے اس کو اب وہ ظاہر کر رہے ہیں میرے عزیز بھائیو یہی کام آج کے مسلمانوں نے بھی کیا ہے یہودیوں نے نے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا تھا کام انہوں نے بھی بہت بڑا غلط کام کیا لیکن جس کتاب کی حفاظت جس شریعت کی حفاظت کا عہد اللہ نے کیا اور نبھایا ہاں جی اور وہ سبحان اللہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کر کے پورا عمل شریعت پر واضح کر دیا اجتماعی بھی انفرادی بھی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اس شریعت کو ہم ڈھالیں اپنے خانہ ساز سلسلوں میں اپنے نظاموں کے اندر اس کو وضع کریں اور پھر ایسے ایسے رجحانات تخلیدی رجحانات کتاب و سنت کے اندر آرا اشتہاد کو شامل کرنا اصول وضع کر کر کے شریعت کو اس کے ساتھ شامل کر کے ملا کے سمجھنا سمجھانا قائل کرنا پڑھنا پڑھانا سچی بات ہے ہمارے مدارس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ فرقے کیوں بڑھ رہے ہیں یہ اختلاف امت میں کیوں بڑھ رہا ہے پہلے بھی ایسے ہوا یہودیوں کے فرقے بنے نصرانیوں کے فرقے بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ایک قدم آگے رکھ کے یہود و نثارہ سے زیادہ فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی زیادہ اختلاف کے اندر مبتلا ہو جائے گی جی وہ ہوتا کیسے ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس آیت میں بیان ہوا ہے کیا ہو؟ کیسے ہوتا ہے نام قرآن کا ہے نام اللہ کے نبی کی سنت کا ہے لیکن اپنے اپنی طرف سے بہت کچھ بنا لیا شامل کر لیا اصول وضع کر لیے ضابطے وضع کر لیے اور ان کا اصول نظام کا پابند قرآن کو بھی بنا لیا سنت کو بھی بنا لیا اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے تابع پورا ایک ڈھانچہ بنا کے اس کے اوپر فرقہ کھڑا کر کے گروہ پیدا کر کے اس کی تعلیم دینا اس کے اوپر تربیت کرنا یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر مسلمانوں کے اندر بھی فرقے بنے تو اسی طرح بنیں جیسے پہلی قوموں کے اندر بنیں اور اس کی بنیاد یہ ہے یہ اللہ مجھ سے مجھے معاف کرے ہم سب کو معاف کرے میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں صرف اسلاح کے لیے کہہ رہا ہوں آج ہمارے بڑے بڑے تعلیمی ادارے مدارس ہمارے علماء مفتیان کرام جو گرو بندیوں فرقہ بندیوں کے اندر زبردست تشدد کے ساتھ قائم ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ بہت کچھ شامل کر کے اصول ودا کر کے ان اصولوں کے تابع قرآن حدیث کو کر کے پھر ایک ایسا ملغوبہ تیار کر لیا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسرے نے یہی کام کیا تو اس کا فرقہ وجود میں آ گیا پھر تیسرا فرقہ وجود میں آ گیا اور یہ سلسلہ اس طریقے سے بڑا پہلی امتیں بھی اسی طرح برباد ہوئیں فرقوں میں تقسیم ہوئیں آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیفیت میں ہے اور اسی طرح فرقوں میں تقسیم ہو رہی ہے فرقوں کے اندر گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو رہی ہے اور یاد رکھیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے فب نقض قلوب ہم قاسیا فرمایا دو طبقے ہو جاتے ہیں دو طبقے ہو جاتے ہیں ایک علماء اور مشاہد کا طبقہ بن جاتا ہے وہ طویلے کرتے ہیں اللہ کی شریعت کو بگاڑتے ہیں اور اس طویلے کر کر کے بگاڑ پیدا کر کر کے اختلاف کر کر کے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے اندر وہ اطاعت کی کیفیت اللہ کا تقوی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل بڑے ہی سخت ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں حسد آ جاتا ہے تشدد آ جاتا ہے اپنی رائے پر اپنے فرقے پر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے یہ علماء کے طبقے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے پھر دوسرا طبقہ عوام کا بنتا ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے فنسو حجماز کے روبے تو عوام کے طبقے میں پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی غافل ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں انکار کر دیتے وہ عمل ہی نہیں کرتے وہ عمل ہی نہیں کرتے اگر اس حیثیت میں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم اپنے پورے معاشرے کو مسلمان ملکوں کو ہم دیکھیں اور اپنی خرابیوں کا جائزہ لیں جن کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے ہمارے ہاں بھی بالکل دو طبقے ہیں ایک طبقہ خاص کا ہے علماء کا ہے مشائق کا ہے طویلیں کرنا اصول ودا کرنا شریعت کو کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کو ان کے تابع کرنا اور اس طریقے سے اختلاف کرنا اس اختلاف کے اوپر ڈٹ جانا رائے کے اوپر تشدد اختیار کرنا فرقے کے وجود کو مستحکم کرنا ہاں جی یہ دل کی سختی کی بات ہے آپ ان کے سامنے سری طور پر پیش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے تعویل کریں گے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث یہ ہے اس کے اسے اس جان چھڑانے کے لیے کوئی اصول فٹ کر دیں گے کوئی ایسا ایسا انداز اختیار کریں گے کہ جی نہیں اس کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں ہو سکتا جس طریقے سے تم سمجھتے ہو یہ ظاہر معنی ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس کو قرآن کی باقی آیات سے ملاؤ یہ کرو وہ کرو تو جو اصول وضع کر رکھے ہیں ان کے مطابق پھر قرآن حدیث کو اس طرح بدلنا یہ جو سختی دلوں کے اندر ہوتی ہے شدت اس سے اطاعت نہیں ہوتی بلکہ اس شدت کی وجہ سے انکار ہوتا ہے یہ یہ خاص طبقے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے علماء کے طبقے میں یہ غلطی پیدا ہوتی ہے اور عوام کے طبقے میں پھر کیا ہوتا ہے جب وہ علماء کو لڑتے ہوئے اختلاف کرتے ہوئے فرقہ بندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر جناب دلائل کی بوچھاڑ کر کے اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو جی چھوڑو نماز چلو نہ اس مولوی کے طریقے کی نہ اس مولوی دیکھیں گے اگر ہمیں کوئی سمجھ آ تو پڑھ لیں گے وہ نماز سے ہی گئے لوگ یہ علماء کے طبقے میں لوگ نماز کے اندر مسائل میں اختلاف اس اختلاف کے لیے جناب اپنے اپنے دلائل کو بیان کر کے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنا اور عوام کا طبقہ بے وہ ویسے ہی نماز سے غافل ہاں جی وہ ارکان اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں غافل ہوتے جا رہے ہیں فنسو کے رو بے یہ دو طبقے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر دونوں کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تقریبا یہی رویہ ہے علماء کا رویہ بھی وہی ہے اور عوام الناس کی غفلت اور دین کو چھوڑتے چلے جانا ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حق کو نہ چھپاؤ یہ ظالم حق کو چھپاتے تھے پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں ان کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے کتاب جاننے پڑھنے والے تھے جانتے تھے لیکن لیکن حق کو چھپاتے تھے اور مسلسل چھپانے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بندہ چوری کرتا ہے چوری کرتا ہے ایک بندہ ہے کوئی مال کی چوری کر لی کسی اور چیز کی ایک چوری ہے اللہ کی شریعت کی چوری کرنا یہ بڑی خطرناک چوری ہے یہ مذہبی لوگوں کے اندر یہ عادت پختہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے علماء کو ہماری پوری امت کو ان عادات بد سے بچائے اللہ اکبر و ان تم جانتا بھی ہو بندہ یہ اللہ کی کہ قرآن کی آیت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر انکار کرے پھر اس کو چھپائے پھر اس کو تعویل کر کر کے جناب اس کو انکار کے رستے نکالے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے لیے کے لیے بہت ہی بری چیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قطع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں ولا طلب صلیحق کا بلباطل و تک الحق اس کی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں ان کا قول ہے کہ یہودیت نصرانیت اسلام ان سب کو اکٹھا کرو فرمایا اللہ نے اس سے منع کیا ہے اسلام اسلام ہے اس کو خالص رکھو اس کے اندر یہ یہ چیزیں شامل نہ کرو جو کافروں نے اللہ کے دشمنوں نے ان ظالموں نے خود اللہ کی کتاب میں چیزیں پیدا کر دی کیونکہ یہودیت اسلام نہیں ہے نصرانیت اسلام نہیں ہے جب یہ آسمان سے آیا تھا تو اسلام تھا جو موسٰ علیہ السلام پر نادل ہوا تھا اسلام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پر نادل ہوا لیکن یہودیت تب بنی جب اللہ کی طرف سے نادل کردہ چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا نصرانیت تب بنی اسلام سے جب اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت کا کو بالکل تبدیل کر دیا اب یہ یہودیت ہے عیسائیت ہے اسلام نہیں ہے اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مافود ہے اب اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شامل نہیں کرنا قطع تو یہ کہتے ہیں یہودیت نصرانیت کو شامل نہیں کرنا اور بھائی پھر کیا گنجائش ہے اسلام کے اندر آراء اور قیاسات کو شامل کرنے کی باطل نصاموں کو شامل کرنے کی ہمارے علماء نے تو یعنی جو اصلی چیزیں تھیں اس کے اندر یہ قیاسات کو شامل کر لیا اور جو ملح طب کا تھا مسلمانوں کا انہوں نے مغرب نے جو نظام بنائے ان کو اسلام کے ساتھ شامل کر کے جی ایک نئی شکل بنانا چاہتے ہیں اسلامائزیشن کے ساتھ ہر چیز کو اسلامی بناؤ موجودہ بنکاری نظام اس کو اسلامی بناؤ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام اس کو اسلامی بناؤ موجودہ سیاسی مغربی جمہوری نظام اس کو اسلامی بناؤ ایک یہ رجحان بھی ہے اس کو اسلامی بناؤ اسلامی بناتے بناتے کیا ہوگا اسلام کا حلیائی بگاڑ کے رکھ دو گے جو یہودیوں نے کیا تم بھی وہی کام کرو گے تو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اگر اسلام میں یہودیت کی کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی نصرانیت کی کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی تو آج آج یہ باقی لوگوں کی چیزیں بھی اسلام کے نام میں نام پر نہیں چلائی جا سکتی۔ آرا اور قیاسات کو شامل کر کو کر کے اسلام کی کوئی نئی شکل نہیں بنائی جا سکتی موجودہ باطل سیاسی معاشی معاشرتی نظاموں ڈھانچوں کو اسلام کے ساتھ شامل کر کے کوئی اسلام کی نئی شکل نہیں بنائی جا سکتی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے اسلام کو اسی طرح خالص رکھو جیسے آسمان سے نادل ہوا اور اپنے عمل میں وہی اخلاص اسلام کے ساتھ ثابت کرو جیسے عمل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ بھائی نے اسی کے اوپر جب تم پیرا دو گے تو انشاءاللہ اللہ حق کے اوپر قائم رہو گے تم باطل کو شامل نہیں کرو گے نہ کچھ چھپاؤ گے اور اصل اسلام پر قائم رہو گے یہی دعوت ہے اور یہی تقاضا و الصلاۃ و آت الزکاتہ ورقع امراقین و الصلاۃ اور نماز قائم کرو و آت اور زکوٰۃ ادا کرو ورک عمر راکین اور روقو کرو روکو کرنے والوں کے ساتھ تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے مخاطب کون ہے بنی اسرائیل یہود ہیں ان کو کہا یہ ادھر ادھر کی فضول باتیں چھوڑو انکار چھوڑو شریعت کا چھپانا چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے متعلق کتابوں میں جو کچھ موجود ہے ان کے اوپر ایمان لاؤ سیدھے ہو جاؤ اور تمہارا ایمان لا کر سیدھے تم کب ہو گے رویے تمہارے صحیح کب ہوں گے جب یہ تین کام کرو گے اقیم السلاۃ نماز قائم کرو پہلے پچھلی آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان کی دعوت ہے پچھلی آیات میں اس پر ایمان کی دعوت ہے اور ان اس آیت کے اندر پھر عمل کی دعوت ہے عمل کی دعوت ہے نماز قائم کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے ورکا مع راکئین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو مطلق ایمان کے دعوے سے بھی اصلاح نہیں ہوتی رویے درست نہیں ہوتے یہ تین کام بتائے گئے ہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بھئی نماز میں رکو ایک رکن ہے لیکن مقصود پوری نماز ہے بسا اوقات ایک رکن کہہ کے مراد کل کو لے لیا جاتا ہے اسی اصول پر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز با جماعت ادا کرو یہ مطلب ہے اس کا مطلق خطاب یہود کو ہے کہ یہ تین کام کرو تم یہ انکار چھوڑو یہ رویے بدلو اگر اصلاح چاہتے ہو تو بالکل سیدھے ہو کر یہ تین کام کرو ہاں لیکن یہاں دعوت سب کو ہی ہے مسلمانوں کو بھی ہے یہودیوں نے عبادات چھوڑ دی تھیں ہاں جی ان کے اندر جو اجتماعی نظام ہے وہ قائم نہیں رہ گیا تھا تم آج بھی مسلمانوں کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان بھی لے کے آؤ اور یہ نمازوں کا قائم کرنا یہ اصلاح کے لیے بہت بڑی بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ساتھ تمہارے رویے تمہاری اطاعت صحیح ہو جائے گی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو یہ مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم با جماعت نماز ادا کرو اس کا مطلب ہے نماز با جماعت فرض ہے نماز اکیلی فرض نہیں ہے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے یہ با جماعت نماز کے جو احکام پرانے مجید میں نادل ہوئے ہیں یہ مقام بھی انہی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی فرماتے تھے کہ نماز با جماعت ادا کرو جس کو اذان سن جائے وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینہ کو بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ اگر تمہیں اذان سنتی ہے تو مسجد میں آؤ تو اگر نبینا کو آپ نے اجازت نہیں دی تو آنکھوں والوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر نماز پڑھنے کی اجازت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث معروف ہے نا آپ نے فرمایا جو مسجدوں میں نہیں آتے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں اللہ کے نبی کی سری حدیث ہے تو اتنا سخت حکم ہے نماز با جماعت کا اگرچہ یہاں خطاب یہود سے ہے لیکن دعوت مسلمانوں کو بھی دی جا رہی ہے عطا مرون بل بر و تن سونا ان و انتم تم تتلون الکتاب افلاطل تعقلون مرون اللہ سا بل کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا وہ تن سونا انفوسا اور بھول جاتے ہو تم اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو وہ ان تم تتلون الکتاب اس حال میں کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی افلا تعقلون کیا پس نہیں عقل کرتے ہو تم ہاں کیا کہا جا رہا ہے یہودیوں کو جہاں بڑی بڑی بری عادتیں پڑی ہوئی تھیں یہ بڑے بڑے مسئلے بنتے تھے ہاں بڑی اصلاح کی باتیں کرنا اور ہمیشہ لوگوں کو اچھی بلائی کی بات کی دعوت دینا ہم تو جناب دنیا کا اصلاح چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہم امن چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں آج کل بھی آج کل یہودی یہ بنی نصرانی سارا مغرب اسی کام پر لگا ہوا ہے نا آج دنیا میں ہم امن چاہتے ہیں جی دنیا میں ہم سب کو وسائل مہیا ہونے چاہیے سب کو کھانے کے لیے ملنا چاہیے سب کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے کاروبار محفوظ ہونے چاہیے جانے مال سب محفوظ ہونے چاہیے یہ یہ اس قسم کی دعوتیں دینا حقیقت میں حقیقت میں سب سے بڑا بڑے ظالم امن کے سب سے بڑا تباہ کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اندر سے کیا کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے خود اس اس دعوت کو اپنے لیے اپنے عمل کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسروں کو بڑی باتیں بتائیں گے یہ یہودیوں کا انداز تھا اور اللہ معاف کرے جب عادات بری ہونے لگتی ہیں تو پھر ایسے ہوتی چل آج کل مسلمانوں کا حال بھی بالکل یہی ہو گیا ہے یہاں ایک بات بہت جو اہم سمجھنے والی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر انسان اگر خود عمل نہ کر سکے تو پھر اس کا مطلب ہے دوسرے کو دعوت بھی نہ دے دعوت اصلاح کی دعوت بھی نہ دے یہ مطلب بالکل یہاں نہیں بعض لوگ اس سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے تو دوسروں کو اچھائی کی دعوت کیوں دیتے ہو یہ بالکل مانا نہیں ہے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا یہودیوں کی یہ عادت بیان کی جا رہی ہے کہ تم کہ تم عمل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی دعوت یا ان کی اچھی بات کو حدف تنقید بنایا جا رہا ہے تنقید اس بات کو کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو دوسروں کو کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے اس بات کی تن اس بات پر اصلاح ہو رہی ہے ان کی یہ نشاندہی کی جا رہی ہے یہ عادت بیان کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ انسان اصلاح کی دعوت سے رک جائے شیخ محمد بن صالحسمین نے عیسائی کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ بھائی اگر یہ اصول بنا لیں کہ بندہ نیکی کے پہلے خود اس معیار پہ پہنچ جائے عمل کے فرما برداری کے کہ کوئی غلطی اس کے اندر باقی رہ ہی نہ جائے اور پھر اس کو دعوت دینے پر کھڑا کیا جائے تو یہ ایک بجھارت تو ہو سکتی ہے یہ عملاً ممکن ہوتا ہی نہیں ایک تخیل تم کر سکتے ہو ایک تصور کر سکتے ہو اس سے تو دعوت ہی ختم ہو جائے گی ایسے لوگ دنیا میں کہاں سے لاؤ گے تم کہ ایسے لوگ دعوت دیں جو بالکل فرشتے ہوں جو غلطی کریں ہی نہ ایسے نہیں ہوگا انسان یہ جو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اس ہاں البتہ البتہ یہ ضروری ہے علماء کرام اصلاح کرنے والے دعوت دینے والے وہ جب دعوت کا کام کریں لوگوں کو بھلائی نیکی کی طرف بلائیں تو خود اس کا لحاظ زیادہ رکھیں خود اس کے اوپر عمل کا پیرا زیادہ دیں یہ ترغیب ہے یہ ترغیب ہے لیکن ترغیب کی حد تک درست ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نیکی کا کام نیکی کی بات کہنے پر پابندی لگا دو کہ جو خود اچھا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ دوسرے کو اصلاح کی دعوت ہی نہیں دے سکتا یہ معنی بالکل نہیں ہے البتہ جو معنی اس سے مقصود ہے واضح ہے وہ کیا کہ جب انسان کسی کو بھلائی اور نیکی کی بات کرے تو پھر وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ خود پہرا دے اس سے اس کی دعوت میں بہت اچھا رنگ پیدا ہوتا ہے اچھی تاثیر پیدا ہوتی ہے زیادہ مؤثر ہوتی ہے یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وعید بھی بیان کی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو خود عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنی انتری ان کی انتڑیاں ان کے جسم سے باہر نکلیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹیں گے تو جہنم میں آ, صدا لینے والے لوگ پہچان کے کہیں گے بھائی اللہ کے بندے تو تو وہ تھا جو دوسروں کو نیکی کی بات کہتا تھا ہاں؟ اچھی اچھی دعوت دیتا تھا تو آج تو کیسے آ گیا اور کیوں تجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی میں دعوت تو دیتا تھا لیکن جو بات میں دوسروں سے کہتا تھا میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور جو میں دوسروں سے روکتا تھا اس پر خود عمل کر لیتا تھا یہ غلطی میری تھی یہ گناہ میرا تھا اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دائی حضرات کو جو دعوت وہ دوسروں کو دیں ضرور دیں یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ تو نبی کا حکم ہے یہ کنتم تم خیرہ امت العرۃ اللہس اس امت کا کام ہی دعوت کا کام ہے تو دعوت تو ضروری ہے لیکن جب انسان دعوت کا کام کرے تو اس دعوت پر اصلاح کی باتوں پر خود بھی عمل کرے زیادہ عمل کرے یہ مطلب ہے اس کا وسعین بے صبر اور مدد طلب کرو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وہ انحال کبیرتن اور بے شک وہ البتہ بوجھل ہے مشکل ہے اللہ الخاشین مگر مگر خشو کرنے والوں پر عاجزی کرنے والوں پر اللہ دینہ وہ لوگ یا ظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم ہم ملاقو رب ہم کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے وانہم اور یہ کہ وہ اس کی طرف نہیں اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں ہاں وسطین بصبر وسلح مدد طلب کرو تم دو چیزوں کے ساتھ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ اکبر بات تو یہود کے خطاب کے اندر ہو رہی ہے ہاں جی ان کو یہ بات خطاب کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے لیکن اس سے مقصود تمام مسلمانوں کو دعوت ہے سب کو دعوت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا چاہتا ہے ظاہر ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی ہدایت طلب کرے یا اللہ میں ہدایت کر پر... یہودیوں کو یہ سمجھایا گیا نا کہ بھائی تم ایمان لے کے آؤ رویے صحیح کر لو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے اور اللہ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ آئے گی اور مطلق سب کو سمجھایا جا رہا ہے تو دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی مدد طلب کرو دو چیزوں کے ساتھ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں جی ہر قدم پر بندے کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن اللہ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ ملتی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ صبر یہ بھی ہے صبر یہ بھی ہے کہ بندہ تکالیف پر اور مشکلات پر صبر کرے وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا صبر ہے اس سے بڑی تربیت ہے لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سے بڑا صبر یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کر دیا یہ اصل صبر ہے جب یہ صبر بندے کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے اس کے ساتھ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس قرب کے ساتھ پھر اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے تو ویسے مفسرین نے صبر تین چیزوں میں بیان کیا ہے تین چیزوں میں ایک کہ انسان کو جتنی تکلیفیں آئیں مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں یہ دنیا ہے نا امتحان کی آزمائش کی جگہ ہے یہاں پریشانیاں پریشانیاں ان کے اوپر صبر کرے یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہیں ہاں اور صبر کرے صبر کرے بکا نہ کرے اور غلطی غلطی کی طرف توجہ نہ کرے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے یہ مشکلات پر صبر کرنا پہلی بات نمبر دو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہی چلے جانا ایک چیز بندہ مانگتا ہے نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جائے اس سے انسان کی اطاعت متاثر ہو جائے شریعت پر عمل متاثر ہو جائے ظاہر ہے جب مایوسی آئے گی تو ان یہ چیزیں ضرور متاثر ہوں گی فرمایا دوسری چیز صبر میں یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اس کے اوپر مداو مت یہ صبر ہے نمبر تین اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روک دیا روک دیا چاہے وہ کتنی بھی تمہیں فائدے کی نظر کیوں نہ آئیں ان سے رکنا مسلسل رکنا مداومت اختیار کرنا اور استقامت اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کو کسی شکل میں اختیار نہ کرنا یہ تیسری چیز ہے صبر میں جب یہ تین چیزیں بندے کے اندر پختہ ہوتی ہیں تو یہ صبر پختہ ہوتا ہے ایک بندہ اللہ کے نزدیک صابر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ صابر ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد انسان طلب کرے اور مدد ملتی بھی صبر کے ساتھ ہے صبری کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھو دیتا ہے اور دوسری چیز مدد کے لیے کیا ضروری ہے نماز نماز سبحان اللہ مدد کے لیے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی ہوتی کوئی مسئلہ پیش آتا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے نماز ادا کرتے نماز کے ساتھ پریشانی دور کرتے نماز کے ساتھ حاجت طلب کرتے ہیں حاجت طلب کرنے کے لیے نماز کی دو رکھتے پڑھو اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرو کوئی مشکل پیش آ جائے ہاں جی نماز پڑھو اللہ سے دعا کرو تو یہ دو چیزیں صبر اور نماز کے ساتھ جب بندے کو کا صبر پختہ ہو اور نماز اعلیٰ درجے کی ہو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے گویا کہ دعا کرنے والوں کو نا جی یہ سوچ لینا چاہیے بسا اوقات بندہ سمجھ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ویسے تو قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حکمتیں ہیں کہ اس بندے کی ابھی دعا قبول کرنا یہ حکمت میں ہے یا اس کو موخر کرنا نہ قبول کرنا بندہ خود تو نہیں جانتا ایک چیز مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ مفید نہیں ہے نہ کرے لیکن لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بندہ اپنے صبر کی کیفیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں غور کرے صرف مانگے مانگے مانگے دعا کرے لیکن دعا کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرے اللہ نے یہی دعوت دی ہے وسطعین بے صبر کیا واقعی میرے اندر صبر ہے مشکلات کے اوپر صبر ہے اللہ کی اطاعت پر استقامت ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے پر مدابمت ہے ان چیزوں پر بندہ ضرور غور کرے اسی طریقے سے اپنی نماز کی کیفیت کے بارے میں بندہ ضرور سوچے اور دیکھے کہ اس میں کوئی کمی کو ہی تو نہیں ہے ہاں؟ نماز کا خوشو صحیح ہے نماز کی حیث کیفیت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چاہیے وہ درست ہے ان چیزوں کی اصلاح بندہ کرتا ہے اپنے صبر کے معاملے کو درست کرتا ہے اپنی نماز کو شاندار بناتا ہے پھر دعا کرتا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو ملتی ہے اللہ اکبر فرمایا انا لبیرۃن اللہ اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے نماز ہے نماز مشکل چیز ہے نماز بوجھل چیز ہے نماز آسان نہیں ہے اچھی نماز پڑھنا جو اللہ کو پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو معیار بیان کیا ہے جی اس نماز کو پڑھنا اور پھر ہمیشہ ہی پڑھنا پوری زندگی پڑھنا بیمار ہو پھر بھی پڑھنا سفر میں ہو پھر بھی پڑھنا جیسے بھی حالات ہوں کوئی چیز مؤخر ہوتی ہو پر نماز مؤخر نہیں ہو سکتی نماز معطل نہیں ہو سکتی ہاں جی یہ نماز اس طریقے سے اس کا پیرا دینا اور پھر دیکھیے روزہ ہے سال کے بعد ایک مہینہ آ گیا حج ہے اس کا معاملہ بھی اس سے زیادہ ڈھیلا ڈھالا ہے زکوٰۃ ہے وہ بھی سال کے بعد پر نماز ہے ہر دو تین گھنٹے کے بعد آ گئی پانچ نمازیں چار نہیں ہو سکتی ہاں سبحان اللہ ہر روز ہر روز نہ اتوار کی چھٹی نہ کوئی اور چھٹی نماز تو یہ نماز جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے اوپر مداومت اللہ نے خود کا انہا لبیر یہ مشکل ہے بوجھل مگر اللہ علی شین جو سچے اللہ سے محبت کرنے والے عاجزی اختیار کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے خوشو کرنے والے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا خوف دل میں رکھ کے اللہ کے ساتھ چمٹنے کی کیفیت کو خوشو کہتے ہیں تو یہ خوشو کرنے والے لوگ جو ہیں نا ہاں ان کو تو نمازوں میں لذت آتی ہے ان کو ان کا تو دل ہی نماز میں لگتا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے ان کے لیے بوجل نہیں ہے بوجل منافقوں کے لیے بوجھل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ایمان میں نقص ہے کمزوری ہے ان جی ان کے لیے واقعی یہ نماز بڑی مشکل ہے یا پھر مطلق جی فرمایا استعین بے صبر وسلہ السطانہ بے صبر وسلہ اس سے مراد دونوں چیزیں ہیں کہ صبر بھی مشکل ہے نماز بھی مشکل ہے لیکن جو خشو کرنے والے آرزی کرنے والے اللہ سے چمٹ چمٹ کر مانگنے والے بے پناہ محبت کرنے والے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نہ صبر مشکل ہے نہ نماز مشکل ہے اور پھر آگے وہ خشو کرنے والے ان کی مزید وضاحت فرمائی اللہ دینہ ید ان ملاخرب جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں زن زن یہاں یقین کے معنی میں ہے زن منطق میں علم کی جو قسمیں ہیں نا ان قسموں میں سے ایک قسم زن ہے جس طرح شک بھی علم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یقین ایک قسم ہے زن ایک قسم ہے شک ایک قسم ہے یہ علم کی قسمیں ہیں ساری ہاں اللہ اکبر اور زن جو ہے انسان یقین کی طرف زیادہ مائل ہو شک سے دور ہو اس کیفیت کو زن کہتے ہیں اس کیفیت کو زن کہتے ہیں کہ یقین کی طرف زیادہ ہو شک سے بندہ دور ہوتا جائے اس کو زن کہتے ہیں اور زن عموماً یقین کے معنوں میں بولا جاتا ہے اور یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہی لیا گیا ہے کہ مومن اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اپنے رب سے ملنے کا ان کو پختہ یقین رہتا ہے جس طرح یہ سمجھیں دنیا میں رہتے ہیں یہ اس سے ملنا اس سے ملنا, ملنا آج اس سے مل رہے ہیں آج اس سے مل رہے ہیں اس سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے یہ جو اتنا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اچھا یہاں یقین کا لفظ بھی بولا جا سکتا تھا زن کا لفظ بولا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی حکمتیں ہیں انسان ہے نا انسان چاہے کتنا بھی پختہ ایمان والا یقین والا ہو کبھی کبھار اس کے اندر تھوڑا بہت تھوڑا بہت یہ ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے زن کا لفظ بول کے بڑی حکمت کے ساتھ وہ اس کی جو کمزوری ہے ہاں جی اور اس کمزوری کی وجہ سے کوئی احساس کی خرابی بھی پیدا ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ادالہ کر دیا اللہ دینہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انّّم ملاق و کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے وہ انََََََََََّم راجعون اور وہ اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ان کو اپنی آخرت کا یقین اپنے حساب و کتاب کا یقین اپنی جنت کا یقین یہ یقین اتنا پختہ ہوتا ہے اتنا پختہ ہوتا ہے اس یقین کی پختگی کے ساتھ ہی بندہ صحیح نماز ادا کرتا ہے اور ہمیشہ نماز ادا کرتا ہے کبھی سستی نہیں کرتا اور اسی یقین کی پختگی کے ساتھ وہ صبر کرتا ہے بڑی بڑی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا بڑے بڑے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے پریشان نہیں ہوتا اور بڑے سے بڑے سے عمل میں ہاتھ ڈال لیتا ہے بڑے سے بڑے گناہ سے بچ کر اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر بنیاد اللہ سے ملاقات کا شوق یقین اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہاں جی دنیا کی زندگی میں اس یقین کے ساتھ زندہ رہنا اور عمل کرنا ہاں یہ پختگی اور خوبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان مومن بندوں کی جن کو جو اصلاح بھی کرتے ہیں اور معاملات کو درست کرتے ہیں نہ یہودیوں میں یہ چیز رہ گئی تھی ہاں جی ایمان متزلزل آخرت پر یقین کوئی نہیں اور باقی چیزوں میں پھر کمزوریاں آہستہ آہستہ وہ جو باقی چیزیں بیاں دلوں کی سختیاں شریعتوں کا بگاڑنا وہ ساری چیزیں آئیں اللہ تعالیٰ معاف کرے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وا آخر دا ون الحمد